shaheedislam.com خالق كل شيء ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shaheedislam کتنے اوصاف آ گئے پاک کے تین آ تو چاہیے یہ تھا کہ لوگ قران پاک کو مانتے خدا کے شاکر بن کے رہتے عابد بن کے رہتے لیکن پرانی چال بے جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اس لیے شکوہ معاندین ہے با یاد السان بھی شر شکو معن انسان کو چاہیے کہ اللہ سے خیر مانگے یا عذاب مانگے خیر لیکن یہ جو ضدی انسان ہے نا خدا سے شر مانگتا ہے اللہ کا ناظہ حقہ میں دکھا پام ترا لینا اجارت وہ کہا تھا نہیں نے مکے والوں نے کہا پتھر برسا ایسے بھی آدمی گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کسی بات پہ تنگ ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے میں مر جاؤں ہاں یا بیٹوں کو کہتا ہے بیوی کو کہتا ہے تم مر جاؤ عجیب تماشا ہے وید النسان اور درخواست کرتا انسان عذاب کی جیسا کہ اس کو درخواست خیر کی کرنی چاہیے اور ہے انسان جلد باس اجول کا من یہ سی کا ہے مبالغ کا ہماری سرائے کی زبان میں کہتے ہیں وڈا ابالا وڈا ابالا وہ دلی لکڑی نمبر دو دلی اکلی پہلے گزر چکی ہے ان سمیع العلیم کیا ہم نے رات کو دن کو قدرت کی دو نشانیاں و دھندلا بنایا ہم نے رات کی نشانی کو اور کیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن کیوں روشن کیا لے تب تک وہ فضل میں رب حکمت تاکہ تلاش کرو روزی ربا اپنے کی اس لیے دن کو کیا بنایا روشن اور حکمت نمبر دو لے تالم تاکہ رات اور دن کی آمد رفت سے تمہیں سالوں کا پتہ چلے مہینوں کا پتا چلے وہ چلتا ہے پتا ہے نہیں ہمیشہ رات رہ جاتی تو کیا پتا ہے چلتا تاکہ جانو تم عدد سالوں کے چھوٹے موٹے حساب اور ہر چیز کو ہم نے خوب واضح بیان کیا وکلا انسان تخریف و اور ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے بھئی نیک عمل ہیں تو ہمارے گلے کے ہار ہیں یا نہیں برے عمل ہیں تو وہ بھی کیا ہیں گلے کے ہار بنے ہوئے ہیں اور ہر انسان لازم کیا ہم نے اس کو عمل اس کا طائر کا بنا عمل اصل طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو تو گویا کہ یہ ہمارے عمل جو ہیں نا وہ لوہ سے اڑ کے آ جاتے ہیں وہاں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں ہمارے عمال وہاں سے اڑ کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس لازم کیا ہم نے اس کو اس کا عمل کیا. انہوں کی گلے کا ہار انہوں کا, گلے کا ہار لکھو محاورہ ہے. اور نکالیں گے ہم واسطے اس کے دن قیامت کے نام ہے جو ملے گا اس نام امال کو بالکل کھلا ہوگا کہا جائے گا اکرا کتابت پڑھو بیاں نام امال پڑھو کافی حضاد تیری آج کے دن تیرے اوپر حساب کرنے والی تو خود اپنا فیصلہ کر لے یہ ہے تخویف و فرمایا پر میں منحتا ترغیب جو شخص ہدایت پاتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفع کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے یہ ترہیب ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے اس وقت گمراہی کا بوال اپنے اوپر ہوتا ہے بلا تاذر و دستور خداوندی اللہ کا دستور یہ ہے کہ ہر آدمی بھی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھاتا ہے دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھاتا آپ سوال کریں گے دوسرے کا تو بوجھ آتا ہے آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ ٹی وی خرید کر لے ٹی وی خرید کر لے سمجھے جی اور ٹی وی خرید کر کے گناہ کا کام کرتا ہے تو تمہیں بھی گناہ ہو گئے نہیں تو ہم کہیں گے اس پہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ اس کے اپنے عمل کا ہے اس کو جو گمراہ کیا یہ اس کا عمل نہیں اس کا عمل نا یہ گمراہ کردہ چندے جی اپنے عمل کا اور نہیں اٹھا تو اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا کنہ معذے بھی یہ سب دستور خداوندی ہے اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک بھیجتے رسول کو باخبردار کرتا ہے واعضہ گرفت خداوندی www.shahideislam.com تری گرفت خداوندی اور جب ارادہ کرتے ہم یہ کہ ہلاک کریں کسی بستی کو جو کہ قابل ہلاک ہے یہ بھی صاف صاف لکھنا ہر بستی نہ جو بستی کے قابل ہلاک ہے تو امر ناتھ مترفیعہ بعت مترفیحہ کے بعد کا مقدر ہے جی ہاں یہ ضرور لکھنا ہے امر نت رفیع حکم کرتے ہیں اس بستی کے سرداروں کو تاعت کا جو بڑے بڑے سردار خوشحال ہوتے ہیں ہم حکم کرتے ہیں تاعت کا کسی نبی کے ذریعے یا کسی ولی کے ذریعے کہ تعت کرو لیکن وہ تعت کرتے ہیں بے فرمانی کرتے ہیں جب وہ بے فرمانی کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی بے فرمانی کرتے ہیں حکم کرتے ہیں اس بستی کے سرداروں کو تاج کا پر وہ بے فرمانی کرتے ہیں دوسری بے فرمانی کرتے ہیں تو ثابت ہو چکے ان کے اوپر بات عدم مرنا تدمیرہ ہم اس بستی کو اکھاڑ پھینکتے ہیں سمجھے جی بتاج کہ بظاہر مانا ٹھیک نہیں منتا کہ ہم اس بستی کے سرداروں کو حکم کرتے ہیں, پھر فیس کرتے ہیں خدا فیس کا حکم کرتا ہے کم اہلک نہ دنیا اور بہت سی جماعتوں کو ہم ہلا کر چکے اسی طریقے سے بعد لوہ کے اور کافی ہے رب پیرا سات گناہ اپنے بندوں کے خبردار دیکھنے والا منقان اجر عید الحاج دنیا کے اندر دو قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں بعض ہیں طالبین دنیا پہلے ان کا انجام دیکھ لو طالبین دنیا کا انجام جو ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کا یہاں صرف لکھ لو کیونکہ صرف دنیا کا ارادہ کون کرتا ہے جو بے کا کافر ایمان ہی نہیں ہوتا جلدی دے دیتے ہیں واسطے اس کے بیچ دنیا کے ما نشا جتنا ہم چاہتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہماری مرضی کے مطابق جتنا ہم چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں آرے کوئی دنیا نہیں ملتی لیکن پھر کر دیتے ہیں اس کے لیے کیا جہنم یسلح مضمون مدہورا داخل ہوگا اس کو بدحال اور دھکیلا ہوا یہ تو تھا طالبین دنیا کا انجام یہ طالبین الآخر کا انجام دنیا اقبا کا انجام ہے بہشت لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیت خالص ہو نیت کیا ہو خالص نیا دوسرا یہ ہے کہ عمل بھی شریعت کے مطابق کیا جائے کیا شریعت کے مطابق عمل کیا جائے سورج نکل رہا ہے صوفی صاحب آ کے نفل نماز پڑھ شروع کر دیتا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے اور سورج نکلتے وقت یا سورج سر پہ آیا یا غروب ہو رہا ہے تو شریعت کے مطابق تو عمل نہ ہوا آدمی خیال کرے شریعت کے مطابق تو میرے عزیز پہلی چیز ہے اخلاص نیت دوسری کیا ہے کہ کام شریعت کے مطابق کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تیسرا کیا ہے بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں ہوتا اب دیکھو تینوں شرطیں طالبین کا انجام وہ شخص کے ارادہ کرتا ہے آخرت کا یہ اخلاص نیت ہے جو ہی کام کرو مقصود آخرات ہو دنیا نہ ہو وہا اس کے نیچے لکھو تصحیح عمل اخلاص سے نیت کے بعد کیا ہے جی تصحیح عمل کو صحیح کرے اور کمئی کرتا ہے آخرت کے لیے جیسے کمائی کرنی چاہیے وہ واہ یہ کیا ہے کہ جی؟ تسی عقیدہ تیسری ہے کے عقیدہ بھی صحیح ہو بس یہی لوگ ہیں کانسائی ہوں مشکورہ ان کی کمائی جو ہے نا ٹھکانے لگی سبحان اللہ. ان کی کمائی کی قدر کی جائے گی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کمائی کا لگی شکان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں w, w, w, پہلے کس کا بیان, بیان جی, دنیا, کس کا بیان تھا جی طالبین دنیا پھر کا اس کا بیان تھا طالبہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں طالب طالبین دنیا کو دنیا دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور طالبین اقوا جو ہیں ان کو دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں لیکن آپ سمجھیے کہ ان میں سے تم کون سے طالب بنو گے طالبین آخرت بنو بھئی آخرت کے جب تم طالب بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا نہیں دے گا یہ جم قرآن پڑھ رہے کو بھوک مار رہے طالبین دنیا کو غور کرنا طالبین دنیا کو فقط دنیا ملے گی آخرت نہیں ملے گی کیونکہ محض دنیا مانگی انہوں نے اور طالبین آخرت کو دونوں چیزیں ملیں گی ریس کی ملے گا اللہ دنیا دے گا آخرت بھی دے گا کل نمید دو ہر ایک کی مدد کرتے ہم ہاؤ لائے ہا ان کی بھی اور ان کی بھی ہاؤ لائے ہا کون ان کی ان کی کون طالبین دنیا بھی اور طالبین اقبا بھی من عطا ربک اپنے رب کی بخشے سے دنیاوی لکھو دنیا دونوں کو دیتے ہیں اور نہیں عطا رب تیرے کی ممنوع یا دنیاوی دے کیسے فضیرت دی ہم نے بعض کو پر بعض کے دنیا کے اندر لیکن ولل آخرات تو مانگو آخرت ترغیب بلل آخرت ہے البتہ آخرت بڑی ہے درجوں میں اور بڑی ہے خضیرت میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اصول کامیابی آئیں گے یا نہیں اصول الپود اب اصول کامیابی شروع ہیں جی سب سے پہلی چیز ہے توحید توحید پہ قائم رہو شرک سے بچو اصول کامیابی میں نمبر ایک نہ کر تو ساتھ اللہ کے معبود اور یہ ساتھ اللہ کے ہے کیا ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی شرک نہ کرو مشرک نہ بنو سمجھے جو؟ تو کہتے ہیں ہم تو ہی خدا کو مانتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم جواب یہ دیتے ہیں مشرک وہی ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے جو خدا کا منکر ہے وہ کیسے مشرک ہوا وہ تو داہریہ ہے مشرق وہ ہے جو خدا کو مان کے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرے بات ہی سمجھ تو مشرق ہے وہی وہ جو خدا کو مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے لیکن غیر کو خدا کا شریک کرتا ہے عبادت کے اندر وہی وہ مشرق ہے منکر جو ہے وہ مشرق نہیں وہ داہریہ ہے سمجھے اس لیے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشرق اور مواحد کی علامت ہے ہی اور بھی مواحد جو ہے وہ ہی ہے مشرق جو ہے وہ کیا ہے بھی ہے وواحد کہتا ہے خدا ہی معبود ہے وواحد کیا کہتا, کہتا ہے خدا ہی معبود ہے مشرق کیا کہتے خدا بھی معبود ہے کیا تو بھی کا کیا بنا خدا کے ساتھ اور بھی ہیں خدا بھی معبود ہے ہی اور بھی کا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ کر ساتھ اللہ کے بابود اور خدا کو بھی مانتا ہے اور اوروں کو بھی مانتا ہے دونوں کو تک ادا بس بیٹھے گا تو بدحال ہو کے مخضولہ بے یار و مددگار وکزا کا یہ تاکید ہے جی تاکید با سبق اس میں بھی شرک کی تردید ہے فیصلہ کیا رب تیرے نے اس بات کا کہ نا عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے یہ یہ تو پہلے کی تاکید ہے وبل والدین احسان آیا کتنی نمبر ہوا جی دو اجتناب عنی شرک یہ اصول کامیابی نمبر ایک تھا والدین کے ساتھ احسان کو نمبر دو اماں یا بلوغنہ یہ تفصیل ہے اگر پہنچ جائیں نزدیک تیرے بڑھاپے کوہ ماں باپ آدماں چاہے ایک ہو ایک فوت ہو گیا یا دونوں ہوں بس نہ کہ واسطے ان کے اف وہ کام تمہیں کہیں نہ کام کرو تو تم ہوں نہ کرو کیا ایسے نہ ہوں ہوں ہوں کہ من یہ لکھتے ایسے نہ نہ جھینکو ان کو وق اور کہو واسطے ان کے بات ادب کی وزما اور جھکا دے واسطے ماں باپ کے کندھا عاجزی کا نیاز مندی تھے یعنی ماں باپ کے سامنے بیٹھا ادب کے ساتھ بات کی تو کس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کی سمجھنے ہاں ایسا نہ کہا کہ آ کے ہے تو اس کا تو وہ پیوا نہ کہتے ہیں جٹ آ ہمارے پیو ہو دیا ایسے جڑ کے کہتے ہیں اہی بات میں ایسا دے دیا نیاز مندی ہو رحم و کوئی تلقین دعا بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہو اور کہ تو رب رحم کرو ان کو کما رب بیانی صحیح جیسا کہ انہوں نے پالا تھا مجھ کو بچپن کے اندر کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں ماں باپ رب عالوں بافی کو ترغیب اخلاص ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو اخلاص کے ساتھ تمہ اور نہ ہو رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ اس نیت کے جو کہ تمہارے دلوں میں ہے آیا اخلاص ہے یا لالچ اچھا ہے اگر ہو گے تم دل سے نیک تو پاس تحقیق ہے اللہ تعالیٰ واسطے رجوع کرنے والوں کے بخشنے والا تو دل سے اچھی نیت ہو ماں باپ کی خدمت کی بعض لوگ یوں ہوتے ہیں ایک آدمی کے مثال طور دس بیٹے ہیں نا تو ایک بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہے چاپلو سی کرتا ہے جوتے جوڑتا ہے فلاں کچھ فلاں کچھ ایسے ایسے او جب ماں باپ کو گرفت میں لے لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ میرے نام انتقال کر دو یہ مکان جو ہے یہ میرے نام انتقال کر دو اب ماں باپ کی محبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ خدمت جو کرا کو انتقال کر دیتے ہیں زمین بھی ساری مکان بھی تو دوسرے نو بیٹے محروم ہو گئے نہیں تو بعض اس تمے کے ساتھ بھی خدمت کرتے ہیں میں خان دورہ تفسیر پڑھاتا تھا تو آیا میں بس کے اندر بیٹھا تو ایک نابینا رو رہا تھا میں نے کہا بزرگ کیوں روتا ہے کہنے کا نہ پوچھو بیٹا مجھ کو چند دن پہلے گوشت کھلاتا رہا مرغی حلوے چائے خدمت کرتا رہا پھر مجھے لے آیا خان پور ادھر بھی میری خوب خدمت کی وہ زمین جتنی تھی وہ مجھ سے اپنے نام کر لیا ہے انتقال کرا رہی, ساری زمین انتقال کری انتقال کرانے کے بعد مجھے بٹھا دیا بس کے اندر کرایہ تو دے دیا لیکن آپ بھاگ گیا وہ تما پورا ہو گیا ہے, نہیں اب میں نابینا دھکے خواہ خواہ کے کھا کھا کے گھر پہنچوں گا یہ حالتیں بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھو دل کے اندر اخلاص ہو نہ اخلاص سمجھے پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں آتم الچنا ہو واطل قربا حقل مسکین یہ کتنا نمبر ہے جی دی. تین دے دو رشتہ داروں کو ان کا حق رشتہ داروں کے حقوق ہیں مسکینوں کو مسافروں کو غلط بزر تبزیرہ کتنا نمبر ہے اور بے جا نہ اڑا نہ اڑا تو بے جا اڑانا یہ بے جا اڑاتے ہیں یہ پندرہ شاہبان کو جو آتش بازی ہوتی ہے پراخیں چھوڑتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے پیسے ضائع کرتے ہیں نہیں آتش بازی کے اندر نقصان لاوا ہوتے ہیں ان المبذرین اس لیے کہ بے جا اڑانے والے ہیں شیطان کے بھائی ہاں بے جانا اڑایا تے. یہ ہم مولوی صحبان کو بھی خیال کرنے چاہیے علی پر مجھے دعوت کی ایک آدمی نے تو میں وہاں چلا گیا کہنے لگا جی عام رفت کار کا کرایا وغیرہ وغیرہ میرے ذمہ میں بس پہ چلا گیا تو میں نے اس کو کہا ایسے جو تم کہتے ہو کار ہو کرایہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کیا تو مدرسے کے محترم ہو احتیاط کیا کرو میں پہ پہ آ گیا ہوں. بس پہ چلا جاؤں گا. اب بس پہ آنے جانے کا کرایہ میرا ڈیڑھ سو روپیہ لگے گا اور کار کرایہ پہ میں آتا ہوں دس ہزار روپیہ لگتا تو آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے ہم مولوی صاحبان تعیش کرتے ہیں حالانکہ جس طرف کوئی بس اچھی جاتی ہو گاڑی جاتی ہو ستھری سمجھے تو ضرورت بہت ہو تو آدمی یہ کرے بات اگر ضرورت بہت نہ ہو سمجھے آدمی اکیلا آئے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر ان نرمبزرینہ بے جا اڑانے والے شیتان کے بھائی ہیں اور شیتان آپ نے رب کا کیا ہے بڑا ناش آ کر کپورا یہ کتنی آ گئے جی چار آ بھائی ماں تو وہ بات آ رہی تھی کہ رشتے داروں کو حق دو مسکین کو پر مایا اگر یہ مسکین رشتے دار تیرے پاس ہیں سوال کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ دو اور اس وقت تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جواب نرمی سے دو گے سختی سے دو گے نرمی معاف کرو ان تمہاری امداد کر دیں گے جب اللہ نے توفیق دی بائی ماں اس کو کہتے ہیں رد جمیل اچھے طریقے پہ جواب دینا اور اگر اعراض کرے تو ان سائلیم سے واسطے طلب کرنے رزق کے رحمت کا من کیا ہے واسطے طلب کرنے رضق اپنے رب سے کے امید کرتا ہے تو اس کی ہے ان کے لیے بات نر وجل یادا کا یہ نمبر چھ اور نہ کر تو ہاتھ اپنے کو بالکل باندھا ہوا طرف گردن اپنی کے بعض لوگ بالکل کنجوس ہوتے ہیں بیوی خرچہ مانگے تو اس کو تنبیہ کر دیتے حب! ہر وقت میرا سر کھا رہی ہے تو بیوی کو دھمکی دے دی بچہ کو خرچی مانگے تو بچے کو دھمکی دے دی بڑے بخیل ہوتے ہیں نہ بیوی کو دیتے ہیں نہ بچوں کو دیتے ہیں بات دنیا ہے سانپ اس کو جمع رکھتے ہیں شمار کرتے رہتے ہیں تو خیر میں ایسی بے وقوفی بھی نہ کرو کہ ہاتھ کو باندھ کرو کیا دنیا کیا کہ ہم دیکھ کے کرو اور ایسے بھی نہ ہو کہ بالکل پھیلانا شروع کر دو ہاں تمہیں ایک کار کی ضرورت ہے دس کاریں لے لو بیوی علیحدہ کار چلا رہی ہے بیٹی علیحدہ کار چلا رہی ہے بیٹی علیحدہ کار چل ہے ٹی وی ہر کی علیحدہ ہے تو اتنی فضور خرچی بھی نہ کرو کے اندر جب تم بھوکھ کرو گے تو لوگ ملامت کریں گے تجھے کیا کریں گے؟, اوہ کنجوس مکھی کیا کہیں گے ارے کنجوس مکھی تو اور دوسری سورت میں کہیں گے آئے سارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا ایسی ویران کنندہ شاخ صاحب نہ کر تو اپنے ہاتھ کو باندھا ہوا طرف گردن اپنی کے نمبر چے لکھا ہے نا اور نہ بالکل پھیلا اس کو بالکل پھیلانا فضول خرچی نہ کر پتہ پودا بس بیٹھے گا تو ملامت کیا ہوا پہلی صورت میں تو اس کو ملامت کریں گے کس میں اور بوخل کی صورت میں اور دوسری صورت میں معصورا پچھتایا ہوا تو خود پچھتا گا کہ اتنا میں نے کیوں خرچ کیا ان نہ ربا کا اللہ کے اختیار میں ہے خرچ کرو گے تو اللہ تبارکہ تمہیں رزق زیادہ دے گا ایک تجربہ تو میں نے خود کیا ہے طلباء جو غریب ہوتے ہیں نا میں ان کو ڈھونڈتا ہوں تلاش کرتا ہوں خود اندازہ لگاتا ہوں کہ کون سا غریب طالب ہے ایسے اندازہ لگا کے پھر ان کو علیحدہ بلا کے چوری چوری ان کو خرچی دیتا ہوں سمجھے تاکہ دوسرے طالب دنیا دار یہ نہ کہے ہمیں کیوں نہ ملا تو صحیح بات ہے وہ تھوڑا خرچ کرتا ہوں تو کو دوسرے دن چندہ بہت آ جاتا ہے اس لیے بورچوں کا بھی کہا ہے گھی خوب ڈالو ان کو کھلاؤ عمر شروع گوشت کھلاتے تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتے یہی فرمایا اللہ رزق میں برکت دیتا ہے خرچ کرنے سے یہ دلی اکڑی نمبر تین بے شک رب تیرا فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے دیکھنے والا ہے